لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم اللنبيا بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحي سبحان الله سبحان الله يا بارك رسول الايات كلمه یہودیوں میں نازل ہوئیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر صدقہ کو قرض سے تعبیر فرمایا حکمرد اللہ کردن حسنہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے تو یہ لفظ قرض پر انہوں نے بہت زیادہ ادھم مچایا یہودیوں نے بھی اور منافقین نے بھی نوز بلّالک اپنی مجالس میں بیٹھ کر مذاق اڑایا کرتے تھے جب ان کا خدا جو ہے وہ بڑا غریب ہو گیا ہے مسکین اور محتاج ہو گیا ہے کہ وہ قرض مانگ رہا ہے نوز بلّہ بن تو یہ حالانکہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں خود یہودیوں کی کتابوں میں موجود تھے ان کی کتابوں میں موجود تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو مانگا ہے وہ بھی تو اپنے بندوں سے اپنے بندوں کے لیے مانگا ہے نا اپنی ذات کے لیے مانگا ملتا؟ ملتا؟ ملتا؟ جی تو یہ ذہن میں رہے کہ کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف جو ہے کہ اسے لفظ قرض جو ہے وہ کیوں کہا گیا کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی رات کے وقت اللہ تبارک و تعالی <سلمان> اپنی شان کے مطابق آسمانِ دنیا پر نزول فرماتا ہے پہلے اصمنگ پر جو دنیا کے قریب ہیں آسمانی سے آسمانِ دنیا کہتے ہیں آسمانِ دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے پچھلی رات کے وقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کون ہے کوئی بیمار ہو جو شفا مانگے مجھ سے میں عطا کر دوں جی کوئی ہے ایسا تنگ دست اپنی تنگ دستی دور کرنے کے لیے مجھ سے کچھ مانگے تو وہ عطا کر دوں جی کوئی بندہ اپنی بخش سے مانگے تو اسے بخش دوں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو آخری بات جو لتبارک و تعالیٰ روز ارشاد فرماتا ہے نا وہ یہ ہوتی ہے عقل شام شاہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر لتبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں یقر دو غیر عدومن بلا ظلم کوئی ہے ایسا بندہ جو ایسی ذات کو قرض دے جو غیر عدوم ہے اور غیر ظلم ہے غیر عدوم اور لاز ظلم کا معنی کیا ہے غیر ادوم کا معنی یہ ہے آپ میں سے ہر بندہ جو بھی دنیا میں رہتا ہے وہ کسی کو بھی بندہ اس کے پاس قرض لینے آئے نا تو دو چیزیں ضرور دیکھتا ہے کہیں یہ کنگال تو نہیں ہے ہے نہیں یا جس کے پاس کچھ ہے ہی کبھی آیا نہیں ہے اسے قرض دے کے اپنے آپ کو ڈبونے والی بات ہے ادوم اسے کہتے ہیں جی وہ کنگال ہو اس کے پاس کچھ ہو ہی نہ تو بندے دیتے وہ جھجھکتے ہیں یار اسے دے دیے تو یہ کبھی دے ہی نہ ہاں اس بندے کو دے دیتے ہیں جس بندے کا کاروبار ہو کچھ وقت کے لیے اونچ نیچ کا معاملہ ہو جائے تو کہتے ہیں چلو یار آج لے لے لے رہا ہے تو کل تک پرسنٹ تک چار مہینے تک پیسے دے دے گا واپس ادوم اسے کہتے ہیں ادوم کہتے ہیں کنگال کو جس کے پاس ہو ہی کبھی نہ جب بھی دیکھیں وہ جناب ایسے پھرتا ہو بس جی گئے جی لٹ گئے جی کچھ ہے ہی نہیں تو ایسے بندے کو لوگ غلطی کر بھی نہیں دیتے اسے کنگال کہتے ادوم کہتے ہیں عربی زبان میں اور ظلم دوسرا بندہ جسے لوگ کازم دیتے انہیں پتہ ہے یہ لے کے بھاگ جاتا, جاتا ہے لے کے دیتا نہیں ہے اوپر سے بدماشیاں کرتا ہے اوپر سے تڑیاں لگاتا ہے جب لینے کے لیے آئیں گے تو اسی کو حاجی سمجھیں گے اسی کو بزرگ سمجھیں گے گھٹنوں میں بیٹھیں گے پاؤں کو چھوئیں گے سارا کچھ کریں گے جب دینے کی بات آئے گی تو وہ اگر وہ لینے کے لیے خود ہی چلا گیا ہے وقت گزرنے کے بعد بھی مدت تھی کہ چل بیا ترین کر دیں اسی ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسے یعنی یہ رویہ اپنایا جاتا ہے اس بیچارے کے ساتھ جو وہ قرض دے بیٹھے ایک بار تو بعد میں ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے نا عام طور پر لوگ جو ہے نا ظالم کو بھی قرض دیتے اٹھ رہتے ہیں یہ نہیں امید. اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا میں یقری تو غیر عدوم ان کون ہے ایسا بندہ جو ایسی ذات کو قرض دے نہ تو وہ عدوم ہے اور نہ ہی وہ ظم ہے <سلام> اللہ <ہو> اکبر <سلام> یعنی اس کی رحمت کے خزانے بھرے ہوئے. <سلام> خزانے بھرے خزانے کے وہاں عدوم والی بات ہے ہی نہیں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہاں فقر والی محتاج ہونے والی, والی،, والی، احتیاط والی کنگال ہونے والی بات ہوگی غیر عدومن وہ ذات جو ہے وہ غیر ادوم ہے اللہ اکبر کبیرا خزانے بھرے ہوئے اس کے بلا ظلم اور وہ ذات جو ہے وہ ظلم کرنے والی بھی نہیں ہے میں آؤں پھر ایسی ذات کو دینا چاہیے <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> ذات تم سے مانگے خود قرض تو وہ تو دینا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ یہ لفظ قرض جو ہے نا یہ ترغیب کے لیے بولا گیا ہے آپ کو پتا نا کوئی بندہ کسی کے پاس جائے لینے کے لیے کہ جی آپ ہاں ہمارے ساتھ تعاون کر دیں ویسے دے دیں تو جلدی لوگ نہیں دیتے قرض پھر دے دیتے پتہ ہو یار یہ دے, دے دے گا واپس تو لفظ قرض جو ہے نا وہ یعنی کہ ترغیب کے لیے رب تبارک بتا نے ہیں رشا پر میرا تمہیں مل جائے گا یہ نہیں کہ ملے گا نہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نے کئی مقامات پر یہ مثال بیان فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے حصہ مثال مانوی عطا کو مانوی طور پر رب تبارک و وطہ نے عطا فرمانا ملنا حصہ بھی ہے لیکن اللہ تبارک و وطالعہ نے سمجھانے کے لیے ایک مثال حصہ بھی دی رب تبارک و وطالع نے رشا فرمایا جیسے کھیت میں ایک بالی ایک گندم کا دانا ڈالتے ہو اس میں سے کتنے نکلتے ہیں نا یہ خالق اور مالک کا حکم ہے نا اب سونا ڈالا جائے مٹی میں خراب ہو جاتا ہے جی لوہا ڈالا جائے مٹی میں برباد ہو جاتا ہے کھانا ڈالا جائے پکا کے اعلی قسم کا وہ بھی برباد ہو جاتا ہے مٹی میں ڈالا جائے لیکن یار خالق اور مالک کا وعدہ کیسا ہے تو میں کہ تو گندم کا ایک دانا ڈال ایک توڑا ڈال رب تبارک و تعالیٰ کی عادت پر اس کی سنت پر اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اعتماد کیا نا بو بندے نے اب ایک بندہ اس کے پاس ایک بندے کے پاس ایک توڑا ہے دوسرے کے پاس دوسرا توڑا ہے گندم کا ایک ایک توڑا دونوں کے پاس ہے ایک نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اعتماد کیا اور اس توڑے کو اٹھایا جا کے زمین میں پھینک دیا اللہ و تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق اللہ و تبارک و تعالیٰ کے دیئے ہوئے وقت کے مطابق تو اس بندے نے جا کے ایک بندے نے کہا یا رب کا حکم ہے رب تبارک مطالعہ کی عادت جاریہ بھی ہے چلو جا کے زمین میں ڈالتے ہیں اس نے ایک گندم کا توڑا ڈال دیا جناب زمین میں ایک بوری ڈالی جناب چھ مہینے کے بعد پانچ مہینے کے بعد اس نے جا کے وہاں سے نکالی چالیس بوریاں بوریاں رب کے حکم پر رب نے کہا تھا میرے کہنے پہ پھینک دے دوں گا تجھے اس نے فرما دیا ایک بندہ وہ تھا اس نے کہا یار پتنی نہیں اگے نہ اگے ہے ڈالوں تو کیڑے پڑ جائیں ڈالوں تو جناب رہتے خراب ہو جائے وہ یا تو کھا کے ختم کر لے گا وہ توڑا ایک اگر بچا کے بھی رکھے گا تو گھن ختم کر دے گا اسے ہی نہیں رہنا نہیں ہے اس کے پاس لیکن دوسرا بندہ جس نے رب ربطانہ کے حکم پر اعتماد کیا ہے ایک توڑا ڈالا تھا تو تیس چالیس لایا وہاں سے اس کا ایک جو پڑا تھا وہ بھی برباد ہو گیا کھا گیا تو گیا پھر بھی اس کے ہاتھ نہ رہا اگر پڑا رہا تو گھن کھا گیا پھر بھی اس کے پاس نہ رہا اب یہ بندہ گھاٹی میں آیا وہ گھاٹی میں یہ گھاٹی میں آیا اب ذرا بتائیں یار جو بندہ رب کے کہنے پر ایک توڑا زمین میں ڈال دے ربت بار کو بتا اسے تیس چالیس دے دے رفت بار مطالعہ کے کیا نہیں پر رب تالا کے دن کے لیے یہ <سلام> یار ہمارے ذہن میں یہ بات جو بیٹھی ہوئی نا یہ نہیں نکلتی یار رب تالا کے لیے دے دیے تو کہے رب تالا کے دین کے لیے دے دیے تو گئے اتنا کون دے ہاتھ کم تھے ہمارے لیکن رفت بارک کیا رشا فرماتا ہے جیسے وہاں پہ ایک توڑا پورا گندم کا ڈال کے رب تبارک و کی بارگاہ پہ امید رکھتے ہوئے اعتماد کرتے ہوئے رب تبارک و کی ذات پر بیٹھا ہوا ہے بندہ مومن رب عطا فرمائے گا رب عطا فرماتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ رب تبارک وطالعہ نے زمین کو کبھی نہیں کہا یہ مومن ہے اسے دے دینا یہ ہندو ہے اسے نہ دے دینا رب تبارک مطالعہ تو ہر ایک کو عطا فرما رہا ہے یہاں تو مطالبہ صرف بندہ مومن سے ہے. بندہ مومن سے مطالبہ ہے کہ تم میرے دین کے لیے دے تو بتائیں یہاں پر بندہ مومن کیوں گھبرا جائے وہاں ایک کافر جو ہے وہ بھی رب اعتماد کرتے ہوئے ڈال دے اسے بھی رب تبارک کو اطلاع فرما دے تو یہ بندہ مومن کو رب تبارک تا نہیں فرمائے گا پھر گھبراہٹ کیسی ہے یار پریشانی کیسی ہے پھر کاش کہ یہ ہی چیز جو ہے نا ہمیں ہمارے دل سے ڈر نکل جائے اللہ کے کائنات جو ہے بہت عطا فرمانے والا ہے یار رب تبارک و تعالی خود الشا آخری کلام روز رقط کا یہی ہوتا ہے, مَن غیر عدومن ولا ظلومن ہے جو غیر ادوم کو دے اور لا لاظلوم کو دے میں جو ظلم کرنے والا ہے نہ وہ کمدال ہے اللہ اکبر اسے دے رب تبارک و تعالی پھر اسے عطا مثال رب تبارک و تعالی نے حصی عطا فرمائی ہے میں یہ تم سب لوگوں کے سامنے ہے جیسے میں اسے دیتے دیتا ہوں نا مٹی میں ڈالنے پر تو اور مزے کے بعد دیکھیں حضرت عشاء پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی کسی کو دیتی تھی نا کوئی چیز پیسے دیتی تھی سکے ہوتے تھے اس آپ پہلے سکوں کو دھوتی تھی سکوں کو دھوتی تھی آپ دھونے کے بعد آپ وہ سکے آپ کسی فقیر کو دیا کرتی تھی کسی نے پوچھا اماں تھوکے کیوں دیتی ہیں آپ آپ کو ردی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی تو میں نہیں پتا میرے رجپال نبی السلامر شاہ فرماتے ہیں جب تم کسی فقیر کو دیتے ہو نا کوئی چیز رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے دیتے ہو تو میں اس بندے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے رب رفتالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے میں رب رفتالیٰ کے ہاتھ میں جائے اور میلی شہ جائے میں مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا مجھے یہ گوارہ نہیں ہوتا کاش کیا سمجھ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ فہمت فرمائے اب دیکھیں جی انہوں نے جو مذاق اڑایا رفت بارک وطالعہ کے لیے کہ نام نوزب المندال رفتالہ تو محتاج ہے تو فقیر ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک وطار نے کیا ارشا فرمایا صبح نلّہ رفت کی شان دیکھیں رب و تعالیٰ نے بھی صفائی نہیں دی کہ رفت بارک جو قرض کا مطالبہ ہوا ہے اس قرض کا معنیٰ یہ نہیں یہ بنتا ہے یہ نہیں یہ بنتا ہے, یہ بنتا ہے نا نا نا اس سے ثابت ہوتا ہے بادشاہ جو ہوتے ہیں نا وہ طویلے نہیں کرتے وہ حکم دیتے ہیں نہ مانا جائے تو سجا دیتے ہیں کہ نہیں بادشاہ جو ہے وہ صفائیاں نہیں دیتے حکم دیتے ہیں مان لیا جائے تو ٹھیک ہے نہ مانا جائے تو سجا دیتے ہیں بس بات ختم تو یہ بندہ مومن جو ہے نا وہ بھی ہر جگہ صفائیاں نہ دیتا رہے سمجھا ہے مسئلہ جو کام کرنے والا نہیں ہوتے وہ کام کرنے والے کام کیسے ہوگا یہی کام کرنا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے روکا جائے ان کٹ ہوئی کی جائے کبھی کوئی اعتراض کبھی کوئی الزام کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات تو ان کی باتیں جو وہ تو ہوتی رہتی وہ تو کرتے رہتے ان کو صفائیاں نہیں دینی موترجین کو صفائیاں نہیں, نہیں, نہیں دینی نہیں رب تبارک و تعالی نے یہی کیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا رن متاج ہو گیا فقیر ہو گیا ہے اتیاج ہو گئے تھے ضرورت پڑ گئی ہے اسے اب پیسے مانگ رہا ہے قرضہ مانگ رہا ہے ہم سے مانگ رہا ہے اللہ اکبر کبیر اللّہ تعالیٰ نے کیا ارشا فرمایا صبح اللہ یہی من دیکھے جی اللہ تعالیٰ نے شاء القاعت اللہ کول اللہ ددین کالو میں اللہ نے سُن لی ہے ان کی بات جو وہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ نے سن لی ہے ان کی بات جو وہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ان کا قول نقل کیا ہے ان فقیر انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے, ہم بڑے امیر ہیں. اللہ فقیر ہے ہم بڑے امیر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عرشہ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ یہ دیکھیں اللہ تعالی میں کال ہم نے ان کی بات لکھ لی ہے ان کی بات ہم نے لکھ لی ہے بس ابھی کیا فرمایا وہ قتل ہمبیا بغیر حق اور ان کا انبیاء کو حق قتل کرنا وہ بھی لکھا ہوا ہے ساتھی یہ بھی لکھ دی گئی ہے انہوں نے جو انبیاء کرام علیہ مسلم کو حق قتل کیا ہے وہ گناہ بھی لکھا جا چکا ہے اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے اب ذرا بات جو ہے نا وہ یہ غور سے دیکھیں انہوں نے جو انبیاء کرام علیہ مسلم کو شہید کیا تھا یہودیوں نے وہ اقلیم کے دور میں تو نہیں کیا تھا وہ تو پہلو نہیں کیا تھا جب کرام لائے اس وقت شہید کیا تھا انہوں نے رفتبارک وطالیہ پر ہے کہ وہ گناہ بھی ان کے نام اعمال میں لکھا گیا ہے وہ گناہ بھی لکھا گیا ہے وجہ <سؤال> کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے قتل کیا تھا یہ آج بھی ان کے حامی تھے یہ آج بھی ان کو اپنا کہتے تھے اس لیے رب و تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے ایک ہونے والا جرم جو ہے ہزار سال بعد آنے والے لوگوں کے نام اعمال میں لکھ دیا کیوں کہ یہ ان کو ٹھیک کہتے تھے. یہ ان کو ٹھیک کہتے تھے آج کے طبقے میں ابو جہل کو ٹھیک کہا جا رہا ہے نہیں ڈلوا ہیں آج ان دلیلوں کو نعود البلا فرون بھی حق کے لیے لڑنے والا لگتا ہے السلام صلی لگتے تو اندازہ لگائیں نوزو آج السلام کہہ رہے, ہیں باللہ کو ناکبر کہہ رہے ہیں ابو جہال کو جو بندہ حق پر کہا نوزال نہیں کہہ رہا ابو جال کو ایک لمحے کے لیے ہاتھ پر مار لینا تو نوزب اللہ پھر رسول اللہ پوری شدید فارغ آ کر شام کے آنے کا مقصد جو ہے اس کا انکار کر دیا گیا پھر تو بھائی ابو جال کو جو ٹھیک کہہ دیا۔ ابو جال کو جو شہید کہہ لیا ابو جال کو یہ کہہ دیا کہ ابو جال بدن کے لڑتا ہوا برائے آپ حیران ہوں گے آپ کے ملک کے پاکستان کے بہت سارے ٹی وی اینکر صحافی جو ہیں اس کی برسی مناتے ہیں مطالعہ سترہ رمضان سترہ رمضان کو مسلمان اہل بدر کی یاد منا رہے ہوتے ہیں یہ ابو جال کو رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیارے ڈیڈی جان ہیں ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے پاکستان کے اندر کیسے کیسے لوگوں کو کافر کر دیا گیا ہے ابو جال جو ہے نا اس کی فکر کو ایک لمحے کے لیے صحیح ماننا آپ کی پوری شریعت کا انکار کر دینا تو یہ ہزاروں سال بعد آنے والا طبقہ جو ہے ان کو رب ربر ہے کہ تم نے قتل کیا ہے کیوں جو قاتل تھے ان کے نزدیک وہ ٹھیک تھے ان کے نزدیک وہ ٹھیک تھے اس لیے ربت بارک مطالعہ نے ان قاتلوں میں ان کا بھی نام لکھ دیا کہ یہ بھی قاتل کاتل آج بھی جو بندہ حضرت سلم امام حسین کو نہ آپ صحیح سے بتائیں وہ بندہ حسین کے, <تصفح> کے قاتلوں میں شمار ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ بندہ یہ لوگ جو ہیں انبیاء اکرام علی کے قاتلوں کو صحیح کہ یہ گناہ تمہارے نام میں معلوم میں لکھا گیا ہے تو بتائیں جی آج جو بندہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کو ٹھیک ہے وہ قاتلوں میں کیوں لکھا جائے گا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں اس کا نام کیوں نہیں آئے گا اور اسی طرح کر کے ہر دور کے اندر جو بھی بندہ حق کے لیے کھڑا ہوا ہے جو بندہ اس حق کے لیے کھڑے ہونے والے بندے کا مخالف ہے وہ بندہ اس دور کے باطل پرس بندے کا خیر رکھا ہے اور جو گناہ وہ کر کے گیا ہے اس دور کا بندہ سارے کے سارے اس کے نام میں بھی لکھے جائیں گے, جائیں گے. یہی دیکھیں نا کریمہ کارستان میں شاہ فرمایا ایک جگہ گناہ ہو رہا ہے ایک بندہ انہی میں بیٹھا ہے جہاں گناہ ہو رہا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں وہاں پہ فلم لگی ہے آپ بھی بیٹھے ہیں اس بس میں لیکن آپ کے دل میں کون ہے نا یار یہ ذریعہ بندی کیوں نہیں کرتے فلم میں. آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ بند کروا سکیں کیونکہ آپ کو پتہ بھی ایک بندہ بند کروانے کے لیے بہتر بندے ہوتے ہیں بس میں نا تو وہاں بیٹھے ہوئے آپ کے دل میں نفرت ہے یہ خبیز تو نہیں بند کر رہے ہے کریما کرے شاخر گناہ کی مجلس میں موجود ہو کر بندہ جو دل میں نفرت کر رہا ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں جیسے وہ وہاں نہیں ہے کرنا وہ گناہ کی مجلس میں نہیں موجود لیکن وہ اس گناہ کو پسند کرتا ہے آکر شاف وہ ہے جیسے مجلس میں موجود مباحثہ موجود ہے وہ گناہ اس کے نام مال میں لکھا جائے گا اس گناہ کو پسند کر رہا ہے اچھا جان رہا ہے اگرچہ وہاں موجود نہیں ہے بتائیں رہا ہے انبیاء کا, کہ تم قاتل ہو یہ گناہ کا گناہ وہ بھی نبی کا قتل نبی بھی نہیں انبیاء کا قتل تمہارے نام میں لکھا گیا ہے ایسے یہ گناہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے تم نے پریشان نہیں ہونا مزے کے بعد دیکھیں صفائی نہیں دی ر رب تعویل توجہ نہیں پیش کی کہ ہم نے تو اس معنی میں کہا تھا تم نے کیا کہہ دیا بھائی رب تبارک بتایا پر میں بادشاہوں کا بادشاہ, کو بادشاہ کو ہوں میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں میں شہنشاہ ہوں میں میرے حکم پر اعتراض میرے حکم پر جناب یعنی کہ غلط طویلے کرتے ہو میری پستاخی کرتے ہو رفت بارک بتا میں طویلے نہیں دوں گا میں صفائیاں نہیں دوں گا میں ہاں سزا تمہاری لکھ لی ہے میں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ لکھ دیا ہے بس وہ لکھا ہے میں تو صرف یہی نہیں آپ بتائیں بھائی ایک گناہ تو ان کا یہ ہے تو رفت بارک مطالعہ ان کے پچھلے گناہ بھی کھولے ساتھ، بشا, بشا. یہی نہیں کہ میں چل یہی رہا تو یہی میں جب بھی بدواشی کرو گے تو پچھلے بھی ساتھ گے ہم تمہیں پچھلے بھی ساتھ گے تم نے <سؤال> یہ بھی کیا تھا تم نے یہ بھی کیا تھا اور یہ بھی کیا تم نے <سؤال> کیسی بات ہے جی اللہ اکبر کبیرہ یہ قرآن کا مزاج دیکھیں قرآن کا من دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے تبارکارشا فرمایا میں یہ نہیں کہ لکھ لیا تو بس ٹھیک ہے لکھ رہے گا تم بے فکر ہو جاؤ نہ نہ ورقول عذاب الحریک عنقریب ہم تمہیں کہیں گے کہ جلانے والا عذاب چکھو ہاں جلانے والا عذاب چکھو تو یہ ذہن میرے یار ہر بندے کو چاہیے کہ وہ قرآن حدیث کے مطابق اللہ قرآن حدیث کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آقل کے بارے میں انبیاء کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں زبان نہ کھولا کریں لوگ نوز بلزال کے مذاق اڑاتے ہیں چار پانچ دن پہلے کے بندے نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ایک لڑکا جا رہا تھا سڑک پر جی الٹی سیٹی موٹر سائیکل چلا رہا تھا کہتا جی آج فرشتے علیہ السلام کو چھٹی تھی اس لیے یہ کر رہا ہے سر پھر کہتا ہے ہیں علیہ السلام کی نظر نہیں پڑی وہ چھٹی پہ ہیں آج بتائیں یار یار یہ خدا تبارک مطالعہ اور اس کے فرشتے اور یہ چیزیں رہ گئی ہیں یعنی کہ یہ مقدسات دینیاں رہ گئی ہیں مقدسات اور معذمات دینیا رہ گئی ہیں مذاق اڑانے کے لیے تمہارے پاس اور کچھ بھی بچا عجیب لوگ ہیں نوزود ایک بندے نے کل مجھے فون پہ پوچھا ہے کہتا جی ایک بندہ کہہ رہا تھا جی فلاں کسی بندے کے بارے میں کہہ رہا تھا کہہ رہے وہ بندہ اگر جنت چلا بھی گیا نا تو جنت میں بھی جیل میں ہی رہے گا جنت کی جو جیل ہوگی وہاں رہے گا وہ بتائیں جیل کا کیا مطلب ہے جنت جنت میں جیل کا کیا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں اپنا کو وہ مذاق اڑاتے ہیں جنت جو ہے نا جنت کا مذاق اڑانے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے یہ ذہن میں رہتا واہ اکبر اللہ تبار کو بطار علی کبھی کم میں یہ سزا ان کو اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہی کچھ بھیجا تھا یہی کچھ کیا تھا انہوں نے اس کی کسی کی سزا مل رہی ہے اللہ تبارک و بتانا تم بندوں پر ظلم نہیں فرماتا اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اللہ اکبر کبیرہ آخر سعد السلام نے جب یہودیوں کو فرمایا تم کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ تو یہودی نے بتا کیا کہا جاگا نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ عہد لیا تھا کہ تم نے صرف اسی نے کا کلمہ پڑھنا ہے جو تمہارے سامنے جانور کھڑا کرے قربانی کے لیے آسمان سے آگ آئے وہ آگ اسے جلا دے تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے بس اس کے علاوہ کسی کا کلمہ نہیں پڑھنا یہ تو رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا تو وہ رسول جب آئے گا اگر آپ ہی وہی رسول ہیں تو آپ کر کے دکھا دیں ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں ہم ہمیں کیا ہے اللہ بڑی جھوٹ بول رہے تھے ایسی باتیں وہ کہتے ہیں خوہ بار راہ بہانہ بسارست ہیں کہتے جس کی طبیعت من ہرامی تو ہوئی ڈھیر ہماری زبان میں یہ سمجھ لیں تو یہ حال ہوتا ہے ان کا دف الفقتی کے لیے کیا دیا چل ٹھیک ہے جان چھوٹے تو بعد میں دیکھا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ یہ عہد کیا ہے تم نے اسی رسول کا کلمہ پڑھنا ہے جو قربانی کھڑی کرے اور آسمان سے آگ ہے اور اس آگ کو جلا دے ہم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے وہ آپ کر کے دکھا دو تو ہم کو ہیں اللہ اکبر اللہ تعالی نے شاہ فرمایا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ آہ لیا ہے کہ تم نے ہر کسی رسول پر ایمان نہیں لانا یہاں تک کہ وہ قربانی لائے اور آگ اسے آگے جلا دے کیونکہ یہ زین میرے پہلے جو قربانی ہوتی تھی نا وہ قربانی اسی طرح ہوتی تھی نبی اور رسول جو ہوتے تھے اور ان کے نائبین جو ہوتے تھے وہ لوگ قربانی دیتے تھے جانور اپنے لاتے تھے سارے کے سارے آگ کے حویلی میں کھڑے کر دیتے تھے جانور سارے اور وہ باقی ساری قوم کھیشیں کھڑی ہو چکی تھی رفتالیٰ کی نبی جو ہیں وہ آگے کھڑے ہوتے تھے جانوروں کے پاس رفتالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا یہ قربانی دے رہے ہیں قبول کر رہے آسمان سے بجلی آتی جس کے جانور اور نیت اس بندے کے دینے والی جانور حلال ہوتا نیت خالص ہوتی آسمان سے بجلی آتی آگ آتی پھر اسے جلا دیتی جس کی نیت خراب ہوتی یا جانور میں کوئی نہ لین دین میں اس نے کوئی گھپلا کیا ہوتا جانور اس کا ویسے کھڑا رہتا ہے تو بتائیں یار معاشرے میں کیسا ذریعہ ہوتا ہوگا خالق اور مالک نے پردہ نہیں رکھا حضور کی امت پر یہاں لٹو پھٹو جو ہے نا جو سارا سال کاروباری حرام تو کرتے ہیں وہ بھی قربانی دیتے رفتہ مالک کو بتارا ان کے بھی پردے رکھے ہوئے ہے یا نہیں کتنی بڑی بات ہے یار رفتارہ نے ان کے بھی پردے رکھے ہوئے کاش کے ہم بھی سمجھیں اللہ و اکبر کبیرا حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ علشہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہم نے نیک لوگ دیکھے جو لوگوں کی عزتیں اچھالتے تھے لوگوں کی عزتیں اچھالتے تھے ان کے ایپ لوگوں پر بیان کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی ان کے بھی ایب کھول دیے تھے اور بہت سارے گناہ فاصل فاجر بندے ہم نے ایسے دیکھے جو کسی کی عزتیں نہیں اچھالتے تھے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھی پردے رکھے ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے اللہ اکبر کبیرہ تو یہ جو ہے نا ان کے پردے کھل جاتے تھے اللہ اکبر اللہ و تعالی نے فرمایا فرمانے اب دیکھیں ان کو کیسا جواب دیا جا رہا ہے میں کہ مجھ سے پہلے رسول موجزات لے کر آئے وہ جو کو تم کہہ رہے ہو وہ یہ بھی لائے تھے جو موضاء آج تم کہہ رہے ہو نا کہ آگ آئے قربانی کو جلا دے تو ہم مانے اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا کہ وہ رسول پہلے آئے تھے وہ مجزاد اور بھی لے کر آئے یہ بھی موجہ لے کر آئے تھے جس کا آج تم مطالبہ کر رہے ہو جو آج تم مطالبہ کر کے کہہ رہے ہو کہ ایسا رسول ہو جو ہمارے سامنے قربانی کھڑی کرے آگ آئے آسمان سے اسے جلا دے تو ہم کرنا پڑے رقط بارک وطالعے حبیب آب ان سے پوچھے رسول آئے تھے وہ تو اور بلائے تھے یہ موجودہ بھی لائے تھے فلیما قتل تم پھر تم نے قتل کیوں کیا انہیں کیوں قتل کیا تم نے یہ بتاؤ تم ان پر تو ایمان لانا تھا تم نے رقت بارک وطالعہ کا آتا تمہارے ساتھ وعدت ہے تمہارے ساتھ تم نے ایسے رسول کو ماننا ہے جو قربانی اعتراض وارد کیے رب نے اب ان کے پاس جواب نہیں ہے رب تعلق ان کو تم اگر تم صادق ہو تو بتاؤ پھر اگر تم سچے ہو تو دو جواب, جواب ان کو تو تم نے مانا نہیں کو تمہیں آسمان سے بجلی نہیں آ کے جلا دیا اسے پھر کیوں قتل کیا ان کو تم, نہ کر تم اتنے بڑے سادے کبھی بنے پھرتے ہو بتاؤ پھر کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ کوئی جواب نہیں تھا اسے ثابت ہوا یہودی جو ہے نا ہمیشہ غلیظ سبیعت ہی رہے ہیں نج طبیعت رہے ہیں ان کی طبیعت ہمیشہ سے گندی رہی ہے انبیاء بھی دشمن رہے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور بطم اللہ ابر مسکنا میں ان پر ذلت اور مسکنا جو ہے وہ مسلط نہیں تھوپ دی گئی ہے ان کو وہ گارا جیسے تھوپ ہیں اس طرح کر کے لیپ دیتے لپائی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ما کہ یہ جو ہے نا ان کے منہ پر ایسے مسلط کر دی گئی ہے ذلت ان پر چھائی رہے گی اور کیا تک چھائی رہے گی اللہ تبارک و, و تعالی سمجھنے کی توحفیق تھا